الحمد لله رب عبد العالمی والسلام على ابو المرسل نبی نا محمد واحد علیہ وصاحبی ومنقضہ بحبی وسارہ اللہ نہومین اما بعد صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی شرح کا سلسلہ جاری ہے اور آج باب الحوض سے گفتگو شروع ہوگی امام بخاری کا باب بابن فل الحوضی حوض کے بارے میں یہ باب ہے یہ حوض قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا جیسا کہ آگے آیتِ کریما بقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ان نا عطوینا بے شک ہم نے دیا ہے تجھے القوثر ہم نے آپ کو قوثر عطا فرمایا ہے کوثر کا معنی ہاؤز کوثر جو قیامت کی بہت بڑی نعمت ہے حشر کے میدان میں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور گرمی کی شدت ہوگی اس وقت یہ پانی سب کو مطلوب ہوگا لیکن پورے میدان محشر میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملے گا صرف یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا حوض نبی علیہ السلام کا یہ موجود ہوگا مگر ہر شخص اس حوض سے اپنی مرضی اور اختیار سے پانی نہیں پی سکے گا جس کو اللہ تعالی چاہے گا اور جس کو ہاؤز پہ وارف کیا جائے گا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پانی پیش کریں گے وہی پی سکے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ پانی نعمت اس لیے ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تتا دن و شمس و مسافت میل کہ سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر آ کے ٹھہر جائے گا یہ سورج بھی دنیا کا نہیں بلکہ قیامت کا ہے ہر معاملے میں شدت بڑھتی جائے گی یہ حوض کوثر کی حرارت تمازت اور گرمی کی شدت کس قدر بڑی ہوئی ہوگی اور لوگوں سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا یقیناً کہ حوضِ قاصر کا پانی بہت بڑی نعمت ہے. نبیل اسلام کے حدیث ہے من شارب بہ من لا یدما اوحت ید خدل جس نے اوز کوسر کا ایک گھونٹ پانی پی لیا اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی حالانکہ وہ دن پچاس ہزار سال کا ہے اور سورج بھی ایک میل کے فاصلے پر لیکن ایک گھونٹ اگر پانی کا نصیب ہو گیا تو اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے یہ سوز کی قدر و قیمت اور اہمیت انسان کو دو قسم کی ٹھنڈک مطلوب ہوگی ایک ظاہری اور ایک باطنی ایک اندر کی پیاس اور دوسرا جو ظاہری جسم اور سورج کے دھوپ کے اثرات ہیں یہ دو طرح کی حرارت ہوگی اور ان دونوں طرح کی حرارت کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوگا تو اندرونی حرارت کے لیے حوض کوسر کا پانی ہے کہ جب تک جنت میں پہنچ نہ جائے اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی اور جو ظاہری حرارت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ فرما دے گا وہ سورج کی تمازت سے اور سورج کی حرارت سے محفوظ رہے گا تو اسی حوضِ قوثر کے بارے میں یہ کتنا بڑا ہے اور اس کا پانی کیسا ہے اور کس کس کو نصیب ہوگا اور کون اس سے معروم رہے گا بہت سے اہم مسائل یہاں احادیث کے روشنی میں بیان ہوں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سے اپنا یہ ترجمہ بنایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ان نا آ اے حبیب ہم نے عطا کیا ہے تجھے الکوثھر تو الکوثر کا ایک معنی حاؤض کوثر دوسرا معنی الکوثھر جو ہے یہ کثرت سے ماخوذ ہے اس میں کسرت کا معنی ہے یعنی خیر کثیر کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے پیش لحاظ سے دوسرے معنی میں زیادہ وسعت کہ خیر کثیر اور خیر کثیر میں بہت سے امور ہیں اور ان میں ایک امر حوض کوثر بھی آگے فرمایا کہ بقال عبداللہ بن عبداللہ بن سید یہ بنو مازن کے تھے صحابی فراتے کے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام بخاری اس قول کی سند نہیں لائے اس کو معلقات بخاری کا نام دیا گیا ہے انی صحیح بخاری کی وہ احادیث جن امام بخاری نے سند کو حذف کر دیا ہے اور یہ حدیث معلّت کہلاتی کہ سند کا ابتدائی حصہ یا چاہے پوری سند حضرت کر دی جائے صحابی تک تو اس کو معلّ بخاری کا نام دیا گیا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ معلّات بخاری جو ہیں یہ اصل کتاب یا مقاصد کتاب میں نہیں ہے بلکہ جو امام بخاری کے ابواب ہیں ان میں یہ معلّاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اشتاد کے لیے بعض اوقات صنعت کو حذف کر کے حدیث لاتے ہیں اختصار مطلوب ہوتا ہے یہ بعض اوقات اس لیے بھی صنعت موجود نہیں ہوتی کہ صحیح بخاری میں کہیں نہ کہیں یہ حدیث موجود ہے اس کی صنعت بھی موجود ہے یہ بعض اوقات اس لیے بھی صنعت معروف ہوتی ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ جو خود ہو جیسے مسلم احمد وغیرہ ہیں کہ صحیح مسلم ہیں ابو داؤد یا ترمزی وغیرہ ہیں نسائی ہیں تو ان میں وہ حدیث صنعت کے ساتھ موجود ہے انہیں طلبہ کچھ خود محنت کریں اور ورکردانی کریں کتابوں کی تاکہ ان کے اندر ایک محنت کا شوق ہو اور محنت کی جو سجوع ہو امام بخاری رحمہ اللہ بعض طلبا سے محنت چاہتے ہیں کہ خود آپ تلاش کریں اس حدیث کی صنعت کو تو یہاں سنت اس کی معذوف ہے اور صحیح بخاری ہی میں اس کی صنعت موجود ہے متصل موجود ہے تو عبداللہ بن زیر فرماتے ہیں کہ قابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس حتہ تلقن حوض صبر کرو حتیٰ کہ آ ملو مجھے حوض پر صبر کرو صبر سے کام لو حتیٰ کہ تمہاری میری ملاقات حاؤض کوثر پہ ہو یہ بات آپ نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمائی مگر سب سے جو بڑا موقع آپ نے عمرا کا ذکر کیا حکام کا ذکر کیا کیسے ایسے, ایسے عمرہ آئیں گے حکمران آئیں گے جو تمہارے حقوق تم سے چھینیں گے ادا نہیں کریں گے اور تم پر ظلم کریں گے تم سے اپنے حقوق لے لیں گے مگر تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیں گے اس پر صحابت پوچھا کہ ہم کیا کریں گے اس پر صبر کرو حتہ تلقنی عدل حوض حتہ کہ تم مجھے حوض پر پر آ ملو اور بعض حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن قبل میدان عہد میں گئے اور شہدائے عہد کو آپ نے الوداع کہا اس میں تمام امت کے ان افراد کو الوداع کہنا مقصود تھا جو فوت ہو چکی تو ان سے آپ نے فرمایا کہ معاہدے کو ملحاؤد ان حفارتوں کو دل کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور سارے انتظامات سنبھالوں گا اور تم مجھے آ کر ملو گے میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی اس طرح کئی حوالوں سے آپ نے اپنے صحابہ سے یا اپنی امت کے افراد سے حوض کوثر پہ ملاقات خبر دی اور یہاں بھی اس میں رو تم صبر سے کام لینا حتیٰ تلقو الحوض طلخاؤ بھی حتیٰ کہ مجھے آ کر حوض پہ ملو یہ حوض قیامت کا کون سا مرحلہ ہے کون سی گھاٹی ہے اگرچہ سرحد سے شریعت میں کوئی چیز منقول نہیں ہے تو بھی علماء کے اس میں اختلاف ہے اور زیادہ راج قوج یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہلا مرحلہ حشر کا ہوگا لوگ جمع ہوں گے پھر عرض اللہ اللہ رب العالمین اللہ تعالبر پیشی اور حساب و کتاب دینا یہ مرحلہ ہوگا پھر پپاعی اور سہرف صحیفے فضاؤں میں اڑیں گے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے اس کے بعد اعمال کا وزن ہے بلکہ وزن اعمال سے پہلے عہدے کوثر کیونکہ لوگ قبروں سے پیاسے اٹھیں گے اور اللہ کی رحمت سے انہیں پانی پیش کیا جائے گا اور یہ میدان محشر کی ایک بڑی نعمت ہے کہ قبر سے پیاسے اٹھنے والے جو مومنین ہیں ان کی پیاس کا خیال کیا جائے ان کو جام پلایا جائے حوض قصر کا لہذا حشر کے بعد میدان محشر میں حوضِ قوثر کھل چکا ہوگا اور لوگوں کو پانی پیش کیا جائے گا پھر اس کے بعد پولے سے میزان اعمال تولے جائیں گے اور میزان کے ساتھ ہی پولے سے ہوگا جس سے گزرنا ہوگا پولیس رات کے اوپر یا اس کے فوری بعد ایک کنترا ایک مرحلہ جہاں لوگوں کو جمع کر کے حقوق کا حساب لیا جائے گا اور مظلوم کے مابین قاتل اور مختول کے مابین عدل قائم کرنے کے لیے حساب لیا جائے گا اور پھر جنت کا داخلہ یا جہنم کا داخلہ آگے امام بحالی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو پچہتر جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی لانے ہوئے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انا فورت حکم عد کہ میں حوض پر تمہارا فرت ہوں گا فرت فرد کا معنی تم سے پہلے پہنچوں گا اور تمہارے لیے تیاری کروں گا تمہیں جنت کا جنت کا جام یا ہود کا جام پیش کرنے کے لیے تم سے پہلے پہنچوں گا تمہارا انتظار کروں گا اور جب تم آؤ گے تو میں تمہیں یہ جام کوثر پیش کروں گا اس سے ثابت ہوا کہ حوض پر حق ہے اور اللہ کے رسول سب سے پہلے حوضِ قاثر پہ پہنچیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ امت کا انتظار کریں گے پھر امت کے لوگ گروہ در گروہ یا فردن فردن جن کو اللہ تعالیٰ یہ حوض کوثر کا پانی یاطار فرمائے گا وہ پہنچیں گے اور جام کوثر پیئیں گے تو ہمارا حوض کوثر پر ایمان ہے اور یہ اہل السنہ حد کا عقیدہ ہے بہت سے گمراہ فرقے جیسے محتضرہ وغیرہ خوارج حوضِ قصر کو نہیں مانتے یہ نصوص کا انکار ہے قرآن کی آیت کا انکار ہے نظیر السلام کی حدیث جو تواتر کو پہنچی ان کا انکار ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حوضِ قثر حق ہے اور اس ایمان پر اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ سوال اور اشتدار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس ایمان کی برکت سے حوضِ قصر کا پانی نصیب فرما دے اور جو لوگ خود کوسر نہیں مانتے تو انہیں کیا پانی ملے گا کھاد ملے گا ان کو جو ہے چیز کو تم مانتے ہی نہیں ہو تو تم اس جام سے یکسر محروم ہو ہوگے جو حدیث ہے اس کے راوی جنابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ال ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا انا فرد ادل کم میں ہوگے پوسے پر تمہارا انتظار کروں گا تم سے قبل پہنچوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا بلا یورف ان رجالمن کم سم ولیف الجن دو اور کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے کھڑے کیے جائیں گے اس حوضے کوسر پہ میں موجود ہوں گا اور کچھ لوگ عوضے کوسر پر لائے جائیں گے اور جو وہ آگے بڑھیں گے عوضے کوسر کا پانی پینے کے لیے ف لیت والا جن دینی پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا میرے آگے سے ان کو ہٹا کر دور کر دیا جائے گا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور آگے پہنچنے سے روکا جائے گا کہ تم لوگ جام کے مستحق نہیں ہو ایسا کیوں ہوگا جب ان کو حوض کوسل کا پانی ملنا ہی نہیں ہے تو وہاں پیش کیوں کیے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں ان کی ندامت میں ان کے افسوس میں اور اضافہ ہو یہ ایک نفسیاتی ایک معاملہ ہوتا ہے تکلیف دینے کا ایک تو حوض کو کے پانی سے محرومی پھر آگے جہنم کا عذاب ہے پھر دوسرا ایک ان کو حوض کوثر کے قریب لے جا کر دور کر دیا جائے گا بالکل حوض کوثر کے سامنے لا کر ان کو ہٹا دیا جائے گا یہ چیز بھی بہت زیادہ حسرت کا باعث ہوتی حسرت کا باعث ہوتی اس سے قیامت کے دن میں دان میں پیچھے گزرا ہے کہ مسلمان ایک طرف ہوں گے اور ان میں مناسقین بھی ہوں گے تو مراخین کو شروع سے ہٹا دیا جائے نہیں کچھ وقت انہیں ساتھ رکھا جائے گا خوش فہمی ہوگی ان کی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن عین جب وقت آئے گا ان کو ہٹا دیا جائے گا دور کر دیا جائیں گے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکیں گے پہچان نہیں پائیں گے ان کا سچا خریدا وہ پہچان جائیں گے اور وہ علامت بھی سمجھ جائیں گے جو کشف و کی اور وہ سجدے میں گر جائیں گے مگر یہ لوگ جب سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے یہ امتیاز امتیاز اسی لیے انہیں پہلے بھی ہٹایا جا سکتا تھا مگر کچھ وقت ان کو خوش فہمی دی گئی اور پھر عین موقع پر ہٹا دیا گیا تاکہ ان کی حسرت میں ندامت میں ذلت میں اور اضافہ ہو نفسیاتی طور پر اور تکلیف محسوس کریں جسمانی تکلیف تو ہوگی ہی ہوگی فقوب یار و بیس جب ان کو ہٹایا جائے گا تو میں عرض کروں گا یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں انہیں کیوں ہٹایا جا رہا فیوخال کہا جائے گا نقلا سز علی ماں کا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بداعت جاری کیسی کیسی بدایت جاری کی اب سوال یہ کہ کون لوگ ہیں نبی رسم ان کو ساتھی کہہ رہے ہیں اس کے دو معنی ہو سکتے ایک معنی یہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ موجود تھے ایمان لائے تھے مگر ان کو صحبت کا شرف اس لیے نہیں دیا جائے دیا جا سکا کہ موت سے قبل مرتد ہو گئے تھے اور ابو کے صدیق نے کتال کیا مرتدین سے اس عدیز کا مذداق وہ آپ کے ساتھی جو ایمان تو لائے تھے مگر مکمل صحابیت کا جو اس بات ہے وہ یہی ہے کہ اسلام پر ان کی موت ہے صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان اللہ کے نبی کو دیکھا پھر اس ایمان پر قائم رہا حتیٰ کہ اس کی وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی نبیر اسلام کو دیکھنا بحالت ایمان دیکھنا اور اسی ایمان پر مرنا یہ تین عناصر ہیں صحابیت کی تعریف کے لیے اب یہ لوگ جو تھے ایمان لائے اللہ کے نبی کو دیکھا مگر ایمان پر قائم نہ رہ سکے مرتد ہو گئے خلیفہ اول صدیق امت ابو کے صدیق اللہ نے ان سے قتال کیا لڑائی کی ان سے جنگ کی تو انہیں لوگوں کا ذکر ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا تو آپ روائیں گے یہ میرے ساتھی انہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے تو جبریل جواب دیں گے ان اللہ تعالی ماں آہدہ طوف آہ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا, کیا نئی چیزیں جاری کی کیا کیا فتنے کھڑے کیے اور کس طرح حروب اور جنگیں بپا کرنے کا ذریعہ بنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بدتی لوگ تھے آپ کے بعد انہوں نے بداعت جاری کی گو اسلام لائے اسلام کا نام لیا وہ یہ ٹولہ بدعتیوں کا نئے نئے مسائل جاری کرنا نئے نئی باتیں کرنا عقیدے میں عمل میں یہ ان کا سیوا تھا تو سوال یہ کہ آپ ان کو اپنے ساتھی کیوں کہہ رہے ہیں بازا حدیث میں آپ ان کو پہچان لیں گے تو یہ تو کیا مطلب بلتے آئیں گے تو آپ کا پہچاننا کیا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ وہ نمازی تو ہوں گے جب نمازی ہیں تو وضو بھی کرتے تھے جب وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کے اذار چمک رہے ہوں گے اس چمک سے پہچانیں گے آپ نہ بلحسان کی نہ امت ہی یہ اصون یا امر قیام غرم فجلین بنا آسانی ہو تو بھائی امت قیامت کے دن آئے گی بالکل پنج کلیاں گھوڑے کی طرح سفید منہ روشن اور سفید ہاتھ اور سفید پاؤں جیسے پنج کلیاں گھوڑا ہوتا ہے جس کی پریشانی بھی سفید ہو اور ٹانگیں اور پاؤں بھی ہاتھ بھی سفید ہو جب صاحبہ نے ایک بار پوچھا کہ کئی فطار کو امت ہے کہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے کی؟ فرمایا کہ کما یار فراج الخل الغرہ بھائی میں دوہم الحم جیسے ایک شخص اپنے پنج کلیاں گھوڑے کو ہزاروں سیاہ گھوڑوں کے بیچ میں پہچان جاتے ہیں. یا ہزار سیاہ گھوڑے کھڑے ہوں ان میں ایک گھوڑا آپ کا پنج کلیاں ہو جس کی پہشانی بھی روشن ہو ہاتھ واؤں میں سفید ہوں جیسے وہ شخص اپنے اس گھوڑے کو پہچان جائے گا اس طرح میں اپنی امت کو پہچانوں گا تو آپ ان کو پہچان جائیں گے کیونکہ یہ نمازی تھے اور بزرگ کی وجہ سے ان کے عزائے وضو چمک رہے تھے پھر جبرین میری خبر دیں گے آپ نہیں جانتے وہ نمازیں پڑھتے تھے مگر انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات کو جاری کیا تو بات پھر وہی کہ ان کو پیش کیوں کیا جا رہا ہے جواب ہم دے چکے کہ ان کی حسرت نظامت اذیت اور تکلیف میں اضافے کے لیے دو ان... پھر سوال یہ کہ جب وہ لوگ مردود ہیں اور حوضے پوسر کے پانی کے مستحد نہیں ہیں تو ان کے بضو کے اضرا کیوں چمک رہے ہیں؟ جواب وہی ہے کہ ان کو ان کی خوش فہمی کچھ عرصہ قائم رکھی جائے گی وضو کی آزاد چما کریں اور پھر یکدم فیصلہ ہوگا کہ یہ بدتی لوگ ہیں اور یہ کسی اکرام کے مستحق نہیں ہیں پھر آزائے وضو کا نور بھی ختم ہو جائے گا اور ان کو دھتکار کر وہاں سے دور بھی کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بدال کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسا اچانک فیصلہ آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی یہ وہ لوگ ہیں عظائب ادو چمکرے خوش ہیں ہم کامیاب ہیں ہم اخلی جنت کے ساتھ ہیں لیکن جب یہ نور کو سلب کر دیا جائے گا اور وہاں نے دھکار کر وہ دور کر دیے جائیں گے تو ان کی حسرت و نظامت میں اضافہ ہوگا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنا ساتھی کہنا اور پھر جبیر امین کا بتانا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا بدعت اور خرافات اور نئے نئے جاری کیے آپ نہیں جانتے اس سے کون لوگ مراد ہیں تو ہم نے بتایا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو وہ لوگ آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے آپ کی زندگی میں مگر مرتد ہو گئے یا مرتد ہوئے تو صحابیت کے دائرے سے نکل گئے کیونکہ صحابیت تین چیزوں سے ثابت ہوتی ایک ایمان دوسرا بحالت ایمان اللہ کے نبی کو دیکھنا اور تیسرا تادم وفاد اس پر قائم رہنا یہ لوگ قائم نہیں رہ سکے مرتد ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول انہوں نے ان سے قتال بھی کیا یہ وہ لوگ یا پھر اس وقت بھی عام بنرفی لوگ بے قیامت تک گے تو آپ کا یہ فرون میرے ساتھ ہی ہے جیسے کہ بعض حدیث میں میں ان کو پہچان جاؤں گا تو پھر کیسے پہچانیں گے تو اس پہچاننے کی بنیاد ان کے وضو کے آزاد وہ چمک رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو چمکتا رکھے گا کچھ وقت تاکہ جب ایک دم چھینے اور ان کے وضو کے آزاد کو شیا کر دے تو ان کی ندامت میں ان کی حسرت میں اور جو ایک ان کا غصہ اور غیر و غصب اس میں اضافہ ہو یہ اس کا معنی اور یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ دی بڑے واضح طریقے سے حل ہو رہے جلیل کیا کہیں کہ ان کا لا صدری آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آپ کیوں نہیں جانتے کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں اللہ عالم الغیب یہ ایک عجیب تضاد ہی ہوگا پھر کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں آپ جانتے ہیں ہر چیز جانتے ہیں اور جبیل کیا فرما رہے ہیں ان کے اللہ سے آپ نہیں جانتے ہیں. یہ ان لوگوں کی ٹکر کس سے جمیل امین سے صحیح عقیدے کے تعلق سے جبیل امین کے قول سے جو کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے اور یہ کہتے ہیں جانتے ہیں آپ عالم الغیب نہیں ہیں علم غیب خاصہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی اسمار صفات ہیں ان میں ایک نمایاں اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت عالم الغیب و ہے ہر غیب کو جانتے ہیں جو ہم سے غائب ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے ان کو بھی جانتے ہیں وہ عالم الغیب الشہاد ہے یہ اللہ کا خاص ہے کسی اور کا نہیں کوئی غیب نہیں جانتا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ نہ ندیوں کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری شخصیت میں علم غرب کا عقیدہ کفر تو بڑی وضاحت سے یہاں ان تدریس کہ آپ نہیں جانتے اور آپ واقعی نہیں جانتے آپ کیا جانتے وہ جو اللہ آپ کو بتائے اور کچھ نہیں جانتے صاحب کو یاد ہوگی کہ آپ گھر میں بڑے پریشان حال ٹہل رہے ہیں. کبھی ٹہل رہے ہیں کبھی اپنی چارپائی پر بیٹھ رہے ہیں عائشہ سیخال آپ کی مزاج شناس انہیں محسوس ہو گیا عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس چیز نے پریشان کر دی فرقا کہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تھا آیا نہیں بڑا جبریل وعدہ خلافی کیسے کر سکتے بڑا پریشان ہوں میں تو مجھ میں کمی ہو گئی جس بنا پر وہ آ نہیں رہے یہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے پھر تھوڑی دیر بعد آپ اچانک باہر چلے گئے واپس آئے وہاں کے عائشہ جب ریل آئے پھر مجھے باہر بلا گیا گھر میں نہیں آئے جب میں نے پوچھا کیوں نہیں آئے تو فرمایا کہ آپ کی چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پر چودہ سبق روشن ہیں سات سبق آسمان کے اور سات سبق زمینوں کے چودہ سبق کے احوال آپ جانتے ہیں آپ تو اپنی چارپائی کے کی نیچے کیا ہے وہ تک نہیں جانتے آپ کو علم نہیں جبریل نے بتایا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتا ہے اگر علم ہوتا تو کیوں اس کو رہنے دیا کیوں پریشان حال ٹہل رہے اور اس سے بڑی مثال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس شخص میں ادنا سے اتنا غیرت ہو وہ اپنی بیوی بی کو جنگل میں تنہا چھوڑ دے گا ادنا سے غیرت ہو تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا ہرگز نے اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو جنگل میں تنہا چھوڑا چھوڑا ہے نہیں حتیہ کہ مدینہ پہنچ گئے رستے میں خیال تک نہیں آیا یہ تو غیرت کا معاملہ ایک موقع پر جب آپ نے فرمایا تھا کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں کسی شخص کو دیکھ کے وہ اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہے کیا کرو گے سی ابادا نے کہا میں تلوار کی دھار سے اس کا سر اڑا دوں کے کہ اندرو ادا غیرت ہے سا دن سعد کی غیرت دیکھو کتنا باغیرت ہے اور میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے یہ آپ کی غیرت کا عالم ام امل موم کیوں چھوڑ دیا جنگل میں اکیلا کیا آپ کو علم تھا جان بول کے چھوڑو یہ بات ہو غیرت کے منافی نہیں اصل بات یہ کہ آپ غیب نہیں جانتے علم غیب غیر صرف اللہ کا خاص ہے اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اللہ تعالی نے یہ ہونے دیا بہت کا امتحان ہو گیا بہت سے کامیاب ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور بہت سے افرفرین میں گر گئے جب پھکنا آتا ہے اللہ کی اطلاع آتی ہے اللہ کی آزمائش آتی ہے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں ایک جو سونے کی طرح چمکتے ہوتے ہیں اور دوسرا سونے کی کھوٹ کی طرح بالکل بے قیمت اور فتنے کا مانا بھی یہ ہے کہ آگ میں سونے کو ڈالنا اس کی کھوٹ الگ کرنے کے لیے اور کھڑا الگ کرنے کے لیے تو یہ فتنہ آگ ہوتا ہے جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ کچھ تو سونا بن جاتے ہیں کندن بن جاتے ہیں اور نکھر جاتے ہیں اور کچھ کھوٹ کی طرح نکم میں اور بیکار ثابت ہوتے ہیں آگے میں بخیر بول رہا ہوں کہ تاب راہ آ سم آسم ان انبی و علن بقالٰ حسین و علن الحسائی فتح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاب کی اس کی کس کی پیچھے دیکھیں ابو واعد صنعت میں ہے بالکل ہے اور ان کا شغیر کون ہے مغیرہ یہ ضمیر تاب ہو کہ مغیرہ کی طرف جا رہی اس کو روایت کرنے میں این بائل سے مغیرہ کی مطابقت کی ہے کس نے آصم میں اور ایک اور آگے حسین وہ بھی اس کو روایت کر رہے ابو وائل سے اور آگے حذیفہ سے یعنی جو عاصم کی روایت ابو وائل سے ہے دل مسعود سے ہے اور جو حسین کی روایت ابو وائل سے ہے وہ حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ سے طلبہ جان لیں گے کہ وہاں بخاری رحمۃ اللہ نے جو مساورت اس کو میں کیوں نہیں ذکر کیا اس کو لے آتے اوپر اور مسابرت میں مغیرہ والی حدیث نقل کر دیتے نہیں وہ جو اوپر جو حدیث ذکر کی ماں بخاری نے اس میں مغیرہ کہتے ہیں سمیت ابا وائل ہیں یہ سیما کی فراحت کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو وائل سے سنی جبکہ جو محاورت ہے آسن کی اور حسین کی ان دونوں میں انانا ہے بھی ابی وائل دونوں کہہ رہے ہیں اور سیما کا طریقہ جو ہے انانا انا سے زیادہ قوی اور راجے ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسے اصل کا درجہ دیا اور صحیح بخاری کے مطر میں لائے اور پھر یہ دونوں مطابعات نقل کی دونوں مطابات نے ابو وائل سے ان کے سیرے سے روایت کی گئی ہے جو کہ انانا کا طریق کہلاتا ہے اور جو اوپر جو سند ہے اس میں اب وائل سے مغیرہ کا سما سراہر سے سامنے آ رہا ہے مغیرہ کہتے ہیں سمیت وبا وائل کہ میں نے سے سنی تو سما کا طریق انانا کے طریق سے زیادہ راجر قوی ہوتا ہے آگے جو حدیث ہے دلابر عمر رضی عنہما کی روایت سے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا امام حوض ہاؤدن کما بعین جربہ بز روح تمہارے آگے یعنی قیامت کے دن ایک حوض ہوگا کتنا بڑا جیسے جربا اور آگروہ کے بیچ میں فاصلہ جربا اور آگروہ کے بیچ میں جتنا فاصلہ اتنا وہ حوض لمبا جوڑا ہوگا یہ جربا اور آگروہ کیا ہے یہ شام کے دو علاقے ہیں شام کے دو علاقے یعنی جربا اور آگرہ شام کے دو علاقے ہیں جتنا فاصلہ ان دو علاقوں کے درمیان اتنا فاصلہ اس حوض کی لمبائی یا چوڑائی یہاں احادیث میں کافی اختلاف یعنی اس حوض کوسر کی جو طوالت یا مسافت ہے اس کے حوالے سے چار پانچ اڈیس ایک تو آپ نے پڑھ لی ابھی کہ حوض کوسر کتنا لمبا یا کتنا چوڑا ہے کتنا فاصلہ اس کا جیسے شام کے دو محلے جربا اور ازروں کے بیچ فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے عہدے کا صرف یعنی بعض کتب میں یہ فاصلہ تین دن کا مر رہی کہ تین دن ایک مسافر سفر کرتا رہے اتنا فاصلہ بتایا طے کرے گا اتنا فاصلہ عہدے کو کا ہے یعنی دو کناروں کا مگر یہاں ہے ایک حدیث میں نبید اسلام کا فرمان ہے کہ کوثر کی مسافت ایک مہینے کے بقدر تو یہاں جو دو علاقوں کا ذکر کیا ان میں تین دن کی مسافت ہے اور ایک عزیز میں ایک مہینے کی مسافت اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ تین دن کا ذکر ہے اس سے مراد حوض اور کی چوڑائی اور جو ایک ماہ کی مسافت کا ذکر ہے اس سے مراد حوض کوثر کی لمبائی یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنے بندوں پر احسان کیا اور اس کا سائز بڑھا دیا مارا یہ تہارے نقصان دے نہیں شاید علاقوں کے حوالے سے کئی عدیشیں ہیں ایک حدیث میں ہے جیسے اہلا اور سنا کا فاصلہ کما بین اہلا بس یہ عود قصر کتنا بڑا ہے اس کے دو کناروں کے مابین کتنا فاصلہ ہے جیسے اہلا اور سناک ہے اور ایک روایت میں مدینہ اور صناح کا ذکر مدینہ منورہ اور سناک ہے اور ایک روایت میں اہلا سے عدن تک یہ دونوں یمن کے علاقے اہلا سے عدم تک اور ایک روایت میں جحفا اہلا سے جحفر تک کا فاصلہ یہ جو مختلف فاصلے آپ نے بیان کیے ہو سکتا ہے یہ جو راوی سامنے بیٹھے ہوں یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوں انہیں سمجھانے کے لیے اب جیسے اگر کوئی پاکستان کا بندہ ہوتا تو آپ فرماتے جیسے کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ یا لاہور سے گجراوالہ کا فاصلہ یعنی جو میرے فارم کے لیے تو مختلف لوگ مختلف مخاطب تو آپ نے مختلف سمتوں کا ذکر کیا ان کو سمجھانے کے لیے اصل مقصود یہ ہے کہ یہ حوض کوثر بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے تو جو اختلاف ہے وہ طول و عرض کا ہو سکتا ہے عرض اتنا اور طول اتنا تو اختلاف تو مضر نہیں ویسے بھی حوض کوثر کی حدیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہمارا ان پر ایمان اور جو بعض وقت یہ ذکر ہوتا ہے فاصلے کہ تعین کے اعتبار سے کبھی کہا جائے کہ جو فاض مدینہ تک کبھی کہا جائے اہلا سے مدینہ تک سنا سے اہلا تک مانا بہت فاصلہ بہت فاصلہ مقصود کیا ہے بے ضبط فاصلے کا تعین نہیں بلکہ مقصود بہت زیادہ فاصلہ تو یہ کچھ چیز مضر کے نقصان دہ جو مختلف علاقوں کا آپ نے نام لیا وہ علاقے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ولہ عالم حوض کا وام ابھی جاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جامع کو عطا فرما دے کچھ دن کی معذرت کرنی تھی جو ہم حاضر نہیں ہو سکے درس حدیث کے لیے کتاب الرقاق کے پھر کو علم ہے کہ ہمارے علاقے میں سندھ میں ایک بڑا ایک طوفان کا سلسلہ ہے اور سیلاب کی صورتحال ہے بستیوں کی بستیاں گھروں کے گھر بہ چکے ہیں مویشی کھیتی باڑی ہر چیز ختم ہو چکی جو میں صورتحال دیکھی ہے تو ان لوگوں کو بحالی کے لیے کئی سال درکار ہوں گے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اور بچوں کے لیے آسانیاں فرما دے کئی علاقے ہم نے دیکھے کہ شوہر مسجد میں ہے بیوی کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ بچے کہیں اور انہیں پریشانی کی صورت حال دعا بھی کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں سے تعاون کریں تاکہ اللہ تعالی آزمائش کی اس گھڑی میں انہیں بھی سرخرو کر دے اور آپ کو بھی سرخرو کر دے ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہو اور ہم اس کا مضاوہ نہ کریں تو اللہ کے نبی بہمانہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ حدیث میں مسلمان مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر ایک جسم کے حصے میں درد ہو کان میں درد ہو یا دانت میں درد ہو تو پورا جسم اس میں رات بھر تڑپتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے تڑپتا فرما دے اپنے بھائیوں کے دست و بازو بن جائیں اور دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر دے اور هذا وسط اللہ علی الکم واحر زوانہ الحمد رب العالمين